تو پھر علماء نے کل فتویٰ کیوں دیا اور آج کیوں روکتے ہیں میں زیادہ علماء کی بات نہیں کر شیخ بال غزیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فتو ہیں مجموعہ فتح بن غذیم رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر پچیس اور اس میں صفبت تین سو تینتیس سے پہلے کیونکہ تین سو تینتیس میں جو فتویٰ ہے وہ روکنے کا ہے اس سے پہلے میں ایک دو فتویٰ آپ کو سناتا ہوں اب دیکھیں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا سہیل فطرت شیخ رحم ہوا حل الجہد فی افغانستان جہادی حق فلبافی کیا جہاد افغانستان پہلا جہاد ابھی کی بات نہیں پہلے جہاد کی بات اچھی طرح سمجھ رہے جو رشے کے خلاف تھا کیا افغانستان میں جو جہاد ہے وہ اللہ تعالی کے راستے پہ اور حق جہاد ہے کیونکہ بعض یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ جہاد جہاد نہیں ہے اس وقت کوئی لوگ ایسے تھے جو کہ جہاد نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں تفصید ساتھ یہ بیان کرے کے یہ جہد ہے کہ نہیں شیخ صاحب کا جواب دیکھیں الذي بھی ارا ما میں یہ دیکھتا ہوں انہا ہدا جہاد جہاد اسلامی یہ جہاد اسلامی جہاد ہے لئن المعروف عن قادات وزعمائی انہم ان يحرر بلادهم من الكفر واتباہی لتحرر فيها قلمة اللہ عز و جل و تكون قلمة اللہ العلیہ کیونکہ ان کے جو رحن و ماں ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کو کافروں کے شکنجے سے چھڑانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین بلند کرنا چاہتے ہیں دیکھیں صرف زمین کی بات نہیں کی جیسے کہ آج بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں شیخ صاحب نے فتویٰ دیا کہ جائز زمین کے لیے بھی جائز ہے دیکھیں یہاں پہ الفاظ دیکھیں کہ اپنے ملک کو کافر کے شکنجے سے چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کا دین سر بلند ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو یہ نیت الجہاد اسلام یہ نیت ہوتی ہے جہاد اسلامی کی یہی پہچان ہوتی ہے جو جہاد اللہ تک سر بلندی کے لیے ہوتے وہی جہاد ہوتا ہے عنہم. یہی ہم جاتے ان کے بارے میں پھر یہی بات کی ہے اور یہی ہم جاتے ہیں ان کے بارے میں یہی جانتے ہیں اور بنا انہی ہی اور اسی کی بنیاد پر افغانستان اور جہاد کی سب اللہ اسی بنیاد پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جہاد افغانستان میں ہو رہی ہے شرعی جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے جس نے فقت جہاد حفی سبی اللہ جس نے اس میں حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں, راست میں جہاد کرنے میں حصہ لیا محمد فقط بدر حفی سبی اور مدد کی اس نے اللّہ تعالیٰ کے راستہ میں مال دیا اور جہاد کیا اپنے مال سے وہ لحاظ یجوز انتوسف زکاتی اور یہ بھی فتویٰ ساتھ ساتھ کہ زکاط کا مال بھی آپ اس جہاد میں دے سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے سبيل الله عز وجل أحد أصناف الثمانية كيونك كي الله تعالى كراسته جهاد جوه وأن أعطت غروهم يسأل غروه جسكو زكاة دينا ضروريه يأجوك الله تعالى أنه أهل بناء زكاة لنا كذلك فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فرضة من الله والله عليم حكيم فقال في سبيل الله وهو يشمل إعطاء المجهدين أنفسهم من الزكاة وشراء وش وش وش وش الأسلحة ل فق الزافی قوت و فیص علی اللہ تو زکوۃ کے مال سے آپ ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے اسلح بھی خرید کے دے سکتے ہیں اور اس وقت کی بنیاد پر اصلہ خریدے گئے امریکہ سے یہ سب داخل ہے فیصع واما منظم سے جہد اسلامین اور جو یہ دعوی کرتا ہے کہ یہ جہاد افغانستان کے جہاد شرح نہیں ہے فرتحم الحد ادا واحد الفری تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اس نے یہ جھوٹ باندھا ہے اکشے یقن مصد انصی اللہ میں یہ بھی ڈرتا مجھے ایک گمان ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے لوگوں کو دیکھیں الفاظ دیکھیں وہ اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ کوئی بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے اللہ الخیر والحق جن کا ظاہر خیر الحق کی تلاش ہے یہ خیر الحق چاہتے ہیں فی نحد خطین تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے پھر سے ان بجن کا قصہ بیان کیا اور آخر تک یہ فتویٰ مجھے یعنی سے کیا ثابت ہوا کہ فتویٰ کہ جہاد افغان پہلے جنگ میں رشے کے خلاف جہاد شرعی ہے اور کرنا چاہیے وہ جو روکتا ہے وہ جھوٹ باندھتے اللہ تعالی کے دین سے راستے سے روکتا ہے اب دیکھیں اب یہی کتاب ہے سفر بر تین سو اکتیس میں سوئ فضر شیخ شيخ سوال کیا کچھ سبق لك وان افتیت بالذهاب الى بعض الاماكن الى بعض اماكنك افغانستان इससे पहले आपने फतवा दिया بعض ملکوں کی طرف جانے ثم الان تفتون بذلك ثم الان لا تفتون بذلك اب اپ یہ فتوی نہیں دیتے جہاد پہ جانے کا یہ اخر وجہ کیا ہے فاجابوا شیخ صاحب بیان کرتے لان الامور تتغير باختلاف النتائج کیونکہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں امور تبدیل ہوتے ہیں نتیجے کی تبدیلی سے حالت کی تبدیلی سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ففی بدیز ظہور الحرف افغانستان کن دن و جب جنگ شروع ہوئی شروع میں ہم لوگوں کا حال دیکھ کے ہم نے اجازت دی اور یہ کہا کہ تم جہاد کے لیے جاؤ غلط نسرت بخلا فیمانورید جو نتیجہ نکلا وہ اس کے خلاف جو ہم چاہتے تھے یعنی جہاد کا مقصد جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا وہ پورا نہیں ہوا فرواز جو تو ان میں سے یعنی جو واپس آئے یعنی جو افغانستان میں جو پہلی جنگ تھی بازو تو رہے گئے اور آپس میں ان جنگوں میں حصہ لیا جو باہر کے لوگ تھے وہ کہاں گئے اپنے ملک میں واپس آئے اور ملک نے ان کو ویلکم کیا ان سے, ان کو گلے سے لگایا ان کو غازی کا نام دیا اور بڑے مجھے یاد ہے یہاں پر بڑا یعنی مساجد میں ان کو ہار پہنا گئے اور کافی, کافی ان کی عزت کی گئی فراج جو وہاں سے آئے آج ان کا حال کیا ہے انہ نے کیا کیا ہے یہ خود کش حملے یہ افراتفری یہ امر و مان کا خاتمہ اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں میرے بھائی انسان کی سائیکالوجی جو ہے اچھا نفت و پورا کرو پہلے ورلباکو نہ یہ جو واپس ہے ان کا یہ حال ہے جو واپس جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ورل باکو نہ جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ تو کسی سے مخفی نہیں جو ان کو آپس میں جنگ شروع ہو گئی تھی وہ سب پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ شیخ صاحب کا فتویٰ ہے جب مقصد پورا نہیں ہوا تو فتوی بھی تبدیل ہوا اب یہاں پر امریکہ کی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء دکھ چکے ہیں اور امریکہ جو حکم دیتا ہے اسی پہ آگے بات کرتے فتویٰ دیتے ہیں یہ بہتان ہے یاد رکھیں حقیقت حقیقت میں نے بیان کر دی ہے